اللهم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على سلاف وسبعين ملة كلهم في النار إلا واحدة قيل له من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسان يبقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول قلامنا اللہ مسلی علی سیدنا مولانا محمدی اوسطی کلامین اللہ علی سیدنا مولانا محمد آخری کلامین معذر سامین کرام اللہ تبارک تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو شریعت متحرہ عنایت فرمائی یہ شریعت بڑی لچکدار ہے ذرا سی اونچ نیچ سے کمی بیشی سے کہیں سے کہیں معاملہ چلا جاتا ہے اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور خاتم الرسول ہیں اس کے بعد کسی غلطی کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے تمام فتنوں کے دروازوں کو بہت دور سے بند کر دیا گیا پچھلے نبیوں میں امتوں میں کوئی خطا ہو جاتی یا شریعت میں وہ رد و بدل کرتے اگلی آسمانی کتاب اس معاملے کو درست کر دیتی اگلا پیغمبر اس معاملے کو صحیح کر دیتا پیغمبروں کا سلسلہ تھا کتابوں کا سلسلہ تھا حضرت سیدنا آدم عالا نبی علیہ السلام اس عالم کے پہلے انسان بھی ہیں پیغمبر بھی ہیں وہیں سے مخلوق کی اصلاح اور ہدایت کا سلسلہ اللہ نے شروع فرما دیا قوموں میں بگاڑ آتا قوم راہ راست سے ہٹتی فساد آتا اللہ پیغمبر کو بھیجتے کتاب نازل کرتے لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں اس لیے بگاڑ کی جو شکلیں اور صورتیں ہو سکتی تھیں اللہ نے ان کے دروازوں پر تالا لگا دیا کتنوں کو برائیوں کو منع کیا لیکن برائی تک جانے والے راستوں پر بھی اللہ نے تالے لگا دیے زنا حرام تو زنا تک جتنے دروازے ہیں پہنچنے کے سارے دروازوں پر اللہ نے تالے جوڑ دیے آنکھوں سے چہوت بھڑکتی ہے گانا سننے سے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے عورت کے جسم کو ہاتھ لگانے سے برے گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو ان دروازوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تالے لگا دیے اور کپل لگا دیا ونا تقرب زنا ان کانا پاہیشہ زنا کرنا تو دور کی بات زنا کے قریب ہی نہ جاؤ مکمنی نا یوز من ابسواری حکم دیا گیا کہ مومن اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے وہ کل مکما تی من ابسواری و نا یبدین زین تہن مومن عورتیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور بیروں میں بجنے والے بازیب اس کو پٹی کہتے ہیں اس کی آواز سنانے سے منع کیا فلاں فیتمال ندی مرغ وک اللہ قول بات کو توڑ مڑوڑ کر مت پیش کرو موٹا ڈھانٹا بات کرو کہیں تمہاری سریلی آواز سے سامنے والے کے دل کے اندر نفاق نہ پیدا ہو جائے جتنی بھی برائیاں دیکھیں آپ ان برائیوں تک جانے والے تمام راستوں پر اللہ نے پہرے بٹھا دیے شرک منع کیا کہا کہ یہ اکبر القوائر ہے سارے گنا اللہ معاف کر سکتا ہے شرک اللہ معاف نہیں کرے گا تو شرک تک جانے کے جو راستے ہیں سجدے کا رکو کا جھکنے کا تعظیم کا پیر پڑنے کا کسی کو اس کے مقام سے اونچا کرنے کا سارے راستے بند کر دیے جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بادشاہوں کے سامنے ان کے جو ازرا ہوتے ہیں اور ان کی جو رعایا ہوتی ہے وہ جھک کر تعظیم کرتی ہے سجدہ کرتی ہے کائنات میں آپ سے افضل کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے اونچا مقام آپ کا ہے کیا ہم آپ کے لیے سجدہ کریں کہا کہ نہیں کیا جھکے کہا کہ نہیں شرک تک جو راستے جا سکتے تھے شرک کو حرام قرار دیا زنا کو حرام قرار دیا چوری کو حرام قرار دیا لیکن ان گناہوں تک جانے والے تمام راستوں پر اللہ نے پہرے بٹھا دیے شریعت بڑی لچکدار ہے اس میں اگر آگے پیچھے ہوا تو کوئی نبی تو آنے والا نہیں پرانے شریف کے بعد کوئی آسمانی صحیفہ اور آسمانی کتاب نازل ہونے والی نہیں جو ان غلطیوں کی تلافی کرے ایک صحابی کے سامنے ایک صحابی اتحیات سنا رہے تھے اور جب یہ جملہ آیا السلام علیہ کا اوہن نبی یہ ہے نا ساری دنیا یہی پڑھتی ہے انفی شافی عرب عجب سینے پر باندھنے والے ناف پر باندھنے والے السلام و علیہ کا نبی ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول نبی رسول جس پر کتاب نازل ہوتی ہے شاہد کتاب ہوتا ہے اور نبی رسول کی رسالت کی تائید کرتا ہے نبی پر کتاب نازل ہونا اور نبی پر صحیفہ نازل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے ایک زمانے میں حضرت موسا علیہ السلام بھی تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے دونوں پیغمبر موسا علیہ السلام رسول ہیں اور ہارون علیہ السلام نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام رسول اس لیے کہ آپ پر توریت آئی اور ہارون علیہ السلام نبی اس لیے کہ آپ پر کتاب نہیں اتری حضرت موسا علیہ السلام کی شریعت ہی کو موقع کرنے کے لیے پختہ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تو مقام کس کا اونچا ہوا رسول کا رسول اور نبی میں رسول کا مقام اونچا ہے اور اتہیا جملہ ہے السلام علیکم کا نبی نبی کریم جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جا رہا ہے آخا نبی تھے آخا رسول تھے رسول تھے اللہ نے کتابوں میں آسمانی صحیفوں میں کتابوں کی سردار اللہ نے اپنے کلام پاک کو جناب محمد و رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا آپ صاحب کتاب تھے پیغمبروں میں رسولوں میں سب سے اجزل ہے تو وہ صحابی کہنے لگے السلام و علیکہ ائو رسول اچھی بات تھی آخا کی تاریخ تھی اس میں آقا کے مقام کو نگٹایا گیا اور آقا کے مقام کو ان کے مقام سے اونچا بھی نہیں بتایا گیا نبی رسول تھے اب صحابی نے اللہ کہا وقت اور نقصان کا مالک نہیں بتایا فرشتہ نہیں بتایا قابل مطلق نہیں بتایا جو ہیں وہ کہا نہ مقام سے بڑھایا نہ مقام سے گھٹایا کیا کہا السلام علیکم ایوہ الرسول حضرت عبداللہ علیہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ مکہ لے کر ان کے سینے کو مارتے ہیں میرے آخا میرے محبوب نے نبی کا لفظ سکھایا ہے جس کے باپ نے تمہیں اجازت دی کہ تم یہاں پر رسول کا لفظ استعمال کرو شریعت لچکدار ہے جو چیز جیسے جس مقام پر جس کیفیت سے آخا سے صادر ہوئی اس کو اسی طریقے سے باقی رکھنے کا نام اسلام ہے اس میں من مانی ہمارے بڑے بولے ہمارے جماعت والے بولے ہمارا پیر بولیا ہمارا مرشد بولیا ہمارا امام بولیا کسی کی نہیں چلتی شریعت چلتی ہے اللہ کے حکم کا نام شریعت نبی کے فرمودات کا نام اور اللہ اور اللہ کے نبی نے قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو صحابہ کرام کا طبقہ تھا اس صحابہ کرام کے طبقے کو اتھارٹی دی کہا علی کمبی سنتی وسنت الخلف اراشدین اصاوی کن نجوم اختدی تم احتئی پورے صحابہ تمہارے لیے نمونہ ہے فقدی تدو اگر تمہارا ایمان تمہاری نماز تمہارا روزہ تمہارا مسافہ تمہاری تجارت تمہاری شادی بیاہ سواد صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے ملتی ہے فقدی تم کامیاب ہو گئے اس دنیا کے اندر اتارٹی میں یار اللہ کی کتاب پیغمبر اور اللہ اور پیغمبر کی تیار کردہ یہ صحابہ کرام کی فوج اس کے علاوہ کسی کے باپ کی مجان نہیں کہ شریعت متحرہ کے اندر کوئی کمی کر سکے کوئی زیادتی کر سکے کسی کا حکم بدل سکے کوئی واجب ہو اسے نفل بتا سکے کسی نفل کو واجب بتا سکے کسی کا مقام بڑھا سکے کسی کا مقام گھٹا سکے اب یہ بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی, کہ شریعت کا معیار اور شریعت کی اتارٹی اللہ اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کرام قیامت تک آنے والے لوگوں میں پوری دنیا غوث پاک سے بھر جائے خاجا اجمیری سے بھر جائے مجدد دین شاہ الفسامی رحمت اللہ علیہ سے بھر جائے شاہ بلی اللہ رحمت اللہ علیہ سے بھر جائے امام غزالی رحمت اللہ سب دین کے تابع ہوں گے ارے کسی پیر کی کیا مجال کسی ولی کی کیا مجال کسی قطب کی کیا مجال اللہ سے ہدایت مانگو لوگوں ضد نہ کرو ایک دن مرنا ہے قیامت کے دن جانا ہے وہاں حق کو اور باطل کو الگ کر دیا جائے گا ممتاث مجرمون جھنڈے پر ایمان نہ لاؤ پارٹی پر ایمان نہ لاؤ شخصیتوں کو پیغمبر نہ بناؤ شخصیتوں کے فرمودات کو قرآن اور حرجا نہ دو اللہ کو اللہ سمجھو پیغمبر کو پیغمبر سمجھو حدیث کو حدیث سمجھو صحابہ کو صحابہ سمجھو جس کو جو مقام دینا ہے وہ مقام دو ماں ہے بیٹی ہے بہن ہے سب عورتیں ہیں سب کو ایک جیسے آگاہ ہیں لیکن ماں کا مقام ماں کا ہے بیٹی کا مقام بیٹی کا ہے بیوی کا مقام بیوی کا ہے بیٹی کا بوسا الگ ہے ماں کا بوسا الگ ہے بیوی کا بوسا الگ ہے فرق کرو اسے بھی وہی چیز اسے بھی یہی چیز اس کا بھی بوسا وہی اس کا بوسا بھی وہی ماں کے بوسے کو اگر کوئی شہوت سے لے کیا وہ نسل حرامی نہیں ہے کیا بیٹی کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اگر کسی باپ کی شہوت قابو سے باہر ہو جائے کیا ہیوانی درندہ نہیں ہے فرق نہیں ہے ماں میں بیٹی میں فرق نہیں ہے مخلوق میں اور عام صحابہ صحابہ کرام میں اور عام مخلوق میں کیا فرق نہیں ہے اللہ کی کتاب میں اور فضائل امان میں کیا فرق نہیں ہے صحابہ کرام کے اخبار میں اور دیوبندیوں کے ملفوظات میں جو چیز جہاں پر رکھنا ہے وہاں پر رکھو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جی لحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں میں سے ایک کو کلافت کے لیے منتخب فرمایا کلافت کا تاج ان کے سر پر پہنایا تو کہنے لگے کہ حضرت کچھ نصیحت کی گئی ہے فرمایا کہ خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور نبی کا دعویٰ نہ کرنا پریشان ہو گئے حضرت آپ کی چپل سیدھی کرتا رہا آپ کی خدمت میں رہا اب آپ کے یہاں سے نکل کر میں چراؤن بن جاؤں گا جو خدائی کا دعویٰ کرو آپ کے دربار سے نکل کر میں مسلم کذاب بن جاؤں گا غلام احمد قادیانی بن جاؤں گا جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرو کہا کہ بیٹا یہ بات نہیں ہے دیکھو یہاں سے جانے کے بعد تمہیں مجلسوں میں واضح نصیحت کرنے کا موقع آئے گا تمہیں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کا موقع آئے گا اگر کوئی بات ایسی تم نے زبان سے کہہ دی جو خدا کے مزاج کے خلاف قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف ہو نہ نہیں اس لیے کہ کلاموں میں سب سے سچا کلام اللہ کا کلام ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا اگر تم نے کوئی بات کہہ دی اور اسی بات پر اڑے رہے تو گویا تم نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بات کرتے ہوئے کوئی بات معاشرے کے موافقت میں آ کر کمپرومائز کر کر سلا کرنے کے لیے تم دب کر تم نے کوئی بات کر دی اور وہ بات مزاج شریعت کے خلاف ہے علماء نے تمہیں متنوع کیا تو تم نے حکم بدل دیا حکم بدلنے کا اختیار تمہیں نہیں ہے پیغمبر اللہ کے حکم سے حکم کو بدلا کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بدلا کرتا انہ اللہ وہ یوں یوں کہ جب اس پر وہی آتی ہے اس وہی کے مطابق وہ حکم کو بدلا کرتا ہے نہ تم خدا بنو نہ تم پیغمبر بنو مطلب خدا اور پیغمبر کے علاوہ ہر ایک کی بات کو سوچنے اور سمجھنے کی کیپیسٹی رکھنا چاہیے میں نے جو بات کہی اندھے ہو کر نہ گرو آپ کے پیر نے جو کہی آپ کے امیر نے جو کہی اندھے ہو کر نہ گرو اس لیے کہ وہ خدا نہیں رسول نہیں خدا رسول ہیں وہ ہیں کہ جن کی باتوں پر اندھے ہو کر گرا جا سکتا ہے شریعت کا مزاج دیکھی ہے شریعت میں لچک دیکھی ہے میں نے آپ کو بتایا فجر کی نماز کا جو مقام ہے فجر سے پہلے کی سنتوں کا وہ مقام نہیں اگر کوئی فجر سے پہلے کی سنت کا مقام فرض کا دے دے اور فرض کو سنت کا دے دے وہ ایمان سے نکل جائے گا ہر چیز کے احکامات ہیں ٹوپی ہے اس کے احکامات مسباق ہیں اس کے احکامات مسجد ہیں اس کے احکامات میرے اللہ کے پیغمبر نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پیاسا نہیں رکھا اس امت کو کسی جانب کسی اور کا محتاج نہیں بنایا کسی کو پیغمبر کا درجہ نہ دو ہمارے قاسم صاحب یہ بولے ہمارے رشید احمد گنگو ہی یہ بولے ہمارے اشرف علی تھام ہی یہ بولے صاحبۂ کرام کے علاوہ قیامت تک جتنا بڑا امیر پیٹنا آئے گا موٹا آئے گا موٹے دانے والے آئے گا اس بات سے قرآن و حدیث سے حجت کی جا سکتی ہے وہ خدا نہیں وہ پیغمبر نہیں اس کی بات آیت نہیں اس کا قول روایت نہیں صرف اتارٹی اللہ اللہ کے پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ ہیں جن کی بات کو چونو چرا کیا جا سکتا ان کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے مثال کے طور پر اس ہفتے میرے پاس کافی فون آئے پوچھا کہ حضرت رجب کے مہینے میں شب گزاری ہے رجب کے مہینے میں روزے ہیں ہم نے کہا نہیں کہنے لگے ہم نے انہیں تو تعلیم کے اندر دیکھا کہ پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صاحب ان میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی خوبی ہے رات میں جگنے پر اتنا اجر ہے میں نے کہا پیران پیر رحمت اللہ علیہ کوئی پیغمبر نہیں ہے سوب نہیں ہے وہ کسی اور استدلال کی بنیاد پر اور کسی حجت کی بنیاد پر اور کسی اشتہاد کی بنیاد پر انہوں یہ بات کہی ہے صحابی کا عمل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کا یہ رہا ہے کہ اگر کوئی ان کے زمانے میں روزہ رکھتا ہاتھ پکڑ کر بلا کر لے جا کر اس کا روزہ اڑواتے اور کہتے کہ میرے محبوب نے رجب کا کوئی ہاتھ روزہ نہیں رکھا تجھے کہاں سے یہ وحی نازل ہو گئی ایران رحمت اللہ علیہ کے قول کو صحابہ کے قول سے کاٹا جا سکتا ہے آنے والی اماموں کے قول کو ہر امام نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ ہروں اماموں نے اپنی فخا کو مدن کرنے کے بعد لکھا اپنی اشتہار اور ثوابیت کی بنیاد پر ہم نے مسائل آئے کو مرتب کیے لیکن ہمارے پاس جبرائیل نہیں آیا کرتے تھے ہمارے پاس وہی نہیں آیا کرتی تھی اخلاص کی بنیاد پر ہم نے ان مسائل کو مرتب کیا اگر ان مسائل میں تمہیں اخلاص کی بنیاد پر قرآن و حدیث میں کس کے مقابلے میں کوئی مضبوط دلیل ملے میرے قول کو دیوار پر مار دو میرے قول کو ٹکرا دو پیغمبر کی بات کو اپنا لو چار اماموں نے کہا اب اپنے پیر کو پکڑ کر لٹکے کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کو فرض آئین کہا اور دعوت و تبلیغ کا یہ ترجمہ بیان کیا اور اسے جہاد کا مقام دیا اور جہاد کے فضائل بیان کیے اور اجتماع کے اندر اگر مٹی جسم پر لگتی ہے تو جتنے حصے پر لگے حصے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے ہم نہیں مانیں گے یہ چڑیا اور یہ جماعت اور یہ قیثیت مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے پہلے نہیں تھی اس کے مختلف طریقے تھے قیامت تک کسی کو سید کے اندر احکامات کے اندر سی لگانے کا حق نہیں دیا گیا اس کی بات سے اس طرف کیا جا سکتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ توڑی پڑھ رہے تھے آخ نے کہا آخا کھڑے ہوئے تھے چہرے انور سرخ ہو رہا تھا کیا کوئی خیال کر سکتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ طوریت پڑھ کر الیاز اللہ سم الیاز بلّہ قرآن چھوڑ دیں گے کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آپ یہ نسارا کے طرح الفت گرنا جس جس کی جس کی جگہ جنت میں معین ہو چکی جنت میں جس کا محل تیار ہو چکا اور جس کے خیال کے مطابق آسمان سے وہی آتی تھی وہ توریت پڑھ کر بگڑے گا آخا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا راوی بیان کرتے ہیں انار کے دانوں کی طرح لال ہو رہا تھا صحابی کھڑے تھے فرمایا کہ عمر نہیں دیکھتے آخا کا چہرہ کیا ہو رہا دیکھا گسے سے لال پیلے ہو رہے ہیں فرمایا روزی تو بلّہ ہی وب اسلام دینا وہ بھی محمد انصلی اللہ علیہ وسلم نبی یوم آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا آپ کو رسول مان کر راضی ہو گیا وہ اسلامی دینا اسلام کو دین مانا وہ بھی محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم نبی یوم و رسولہ اور وسلم کو نبی رسول مانا تو آپ مطلب ناک انداز میں فرمایا عمر تیری مجال اور تیری بھی ساتھ تو کیا لوکانا موسا و عیسا ہیون اگر حضرت موسا کو اللہ میری امت میں بھیج دے حضرت عیسیٰ کو اللہ میری امت میں بھیج دے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں لمح وسیع اہم التاہی کہ موسا تو پر عمل کریں گے جہنم میں جائیں گے عیسی انجیل پر عمل کریں گے جہنم میں جائیں گے موسا کی, کی مجان نہیں عیسیٰ کی مجان نہیں اگر خدا کی کچھ نوی پانا ہے اگر رب کی رضامندی پانا ہے تی میرے نقش قدم پر چلنا ہوگا حضرت موسا حضرت عیسا اس امت میں آئیں رب کی مرضی کے بغیر نبی کے قانون کے خلاف نہیں چل سکتے کسی پیر کی کیا مجال کسی مرشد کی کیا مجال کسی بڑے کی کیا مجال کسی امیر کی کیا مجال کسی مفتی کی کیا مجال کسی محتمین کی کیا مجال ہم نے کیا بنا رکھا ہے ایک غلام احمد قادیانی پہ ماننے والوں کو ہم گالی دیتے ہیں کہ تم جھوٹے نبی کو مانتے ہو آج گلی گلی کوچے کوچے کے اندر ہر ایک اپنا سردار مان رکھا ہے اس سردار کو نبوت کا درجہ دے رکھا ہے اس سردار کے سر پر رسالت کا تاج پہنا رکھا ہے ہمارے حضرت کہتے ہیں ہمارے بڑے کہتے ہیں ہمارے مرکز میں کہتے ہیں نظام الدین میں کہتے ہیں سلطان شاہ میں کہتے ہیں دیمن میں کہتے ہیں سہارنپور میں کہتے ہیں میرے پیغمبر نے کہا اس امت میں عیسا موسا آئے میرے نقش قدم پر چلنا پڑے گا نبی کے قول کے خلاف اگر یہ دیوند میں کوئی بات کہی جا رہی ہے مرکز میں کوئی بات کہی جا رہی ہے کیا ان کو نبوت کا درجہ نہیں دیا گیا کیا ان کو رسالت کا درجہ نہیں دیا گیا کیا دل دل کے اندر ان کو پیغمبر نہیں سمجھا گیا کیا دل دل کے اندر اس کو رسول نہیں سمجھا گیا شریعت کے اندر دو قسم کے احکامات ہیں شریعت ایک احکامات وہ دیتی ہے دیکھو اگر کسی بارے میں کوئی بات کے شہر کے اندر ڈھنڈو را دیا گیا نئی نئی ملاز کے اندر جماعت کے خلاف بات ہو رہی ہے تبلیغی جماعت وہ کوچی جماعت تو کو نہیں چھوڑے اب ایک تبلیغی جماعت کے خلاف بات ہو رہی ہے ایک ہے نماز اور ایک ہے نماز کے پڑھنے کا طریقہ ایک آدمی درخت پر الٹا لٹک کر نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی گند کپڑے نکال کر نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی سورج طلوع ہوتے وقت نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی سورج غروب ہوتے وقت نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی غیر محرم عورت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے فیصلے کا دن قیامت کا دن ہے دیکھو آخا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر کہا فاطمہ بیٹی میری اگر بنگلہ لینا ہے لے لے دولت لینا ہے لے لے مان لینا ہے لے لے کے دن اگر تجھے ایک سبحان اللہ کی ضرورت پڑے گی ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی یہ نہ کہنا کہ میرا باپ محمد تھا پیغمبروں کا سردار تھا حضرت فاطمہ کو ان کے والد محترم نبیوں کے نبی امام الرسول امام المبیا خاتم المبیا اور اللہ کے محبوب کے ہی بندے کام نہیں آ رہے ہیں لکھ کر رکھ لو مسلمانوں میرے باپ کام نہیں آئیں گے آپ کے باپ کام نہیں آئیں گے عصن ناند کی کام نہیں آئیں گے تیران تیر کام نہیں آئیں گے گو سے پاک کام نہیں آئیں گے شاہ محمد الیاف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام نہیں آئیں گے کوئی امیر کام نہیں آئے گا کوئی مرکز میں بعض کرنے والا کام نہیں آئے گا اللہ یہ پوچھے گا کہ تم ڈھاس کھاتے تھے یا سور کا پاخانہ کھاتے تھے اللہ یہ پوچھے گا تم پتے پہنتے تھے یا کپڑا پہنتے تھے کپڑا پہننے میں عقل تھی اور کھانا کھانے میں عقل تھی دین کے پہچاننے میں اقل نہیں تھی المیاتی ن کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا دیکھو آج جس کا تم دم بھر رہے ہو جس کا جھنڈا ہم اٹھا رہے ہیں یہ قیامت میں کام نہیں آئیں گے یہ قبر میں کام نہیں آئیں گے یہ میدان کام نہیں آئیں گے اگر کوئی کسی کے کام آنا ہوتا حضرت ابراہیم اپنے باپ کے کام آتے حضرت لو اپنی بیوی کے کام آتے حضرت نوح اپنے بیٹے کے کام آتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم خواجہ و طالب کے احسانات آپ پر اتنے تھے کہ زمین کے ذرات اور آسمان کے ستارے اتنے نہیں جتنا خواجہ طالب کے احسانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں آپ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے فرمایا میرے چچا ایک مرتبہ کلیمہ میرے کان میں پڑھ لیجیے میں آپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں پہنچا دوں گا نہیں پڑھا کام نہیں آئیں گے روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے انگاروں کی جوتیاں آپ کے پیر کے اندر ڈال دی جائیں گی لوگوں پر ایمان نہیں لائے ہم حضرت جی پر ایمان نہیں لائے ہم قاسم قریشی پر ایمان نہیں لائے حضرت تھاملی پر ایمان نہیں حضرت قاسم اشرف علی پر ایمان نہیں حضرت حسین احمد مدنی پر ایمان نہیں مانتے ہیں تمہاری بزرگی مانتے ہیں تمہارا تخواہ مانتے ہیں تمہاری تہارت مانتے ہیں تمہارا ایمان اور مسلمان اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے قربانیاں لیکن اگر کوئی بات امت کے اندر بگاڑ پیدا ہم صحابہ کرام کی بات کو مانیں گے ہم قرآن کی بات کو مانیں گے ہم حدیث کی بات کو مانیں گے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دیوبند سے ایمان کی سما روشن ہوئی ہم مانتے ہیں درخت کے انار کے درخت نیچے دو محبودوں سے عالم کے اندر مجاہدوں کا دستہ پیدا ہوا لیکن اگر اسی در انار کے درخت کے نیچے گرافی ہو رہی ہے کیمرا تشیح ہو رہی ہے ہم ڈنکے کی چوٹ سے دن کے اجالے میں کہیں گے کہ ایمان جعبت کو دیکھ کر نہیں لائے ایمان انار کے درخت کو دیکھ کر نہیں لے آئے ایمان ہم قاصم نانو جی پر نہیں لے آئے نبی نے تصویر کو کل بھی حرام کا تصویر آج بھی حرام ہے تصویر قیامت تک حرام رہے گی وہ میرا باپ کہے وہ حسین احمد مدنی کی اولاد کرے وہ جومن کا محتمی کرے وہ جمعیت کا صدر کرے حرام حرام رہے گا حال حلال رہے گا ایمان اللہ پر لائے ایمان نبی پر لائے ایمان ہم پر لائے، جو ہے پران پر لائے حدیث پر لائے ہم نے صحابہ کو بنایا صحابہ کے علاوہ قیامت تک کوئی معیار نہیں بن سکتا ہر ایک سے حجت کی جا سکتی ہے ہر ایک میں خطا کا احتمال ہے شریف نے جو احکامات دیے وہ دو قسم کے احکامات ہیں دان کھول کر سنے ایک احکامات وہ جن کا رنگ ڈھنگ روپ طور طریقہ اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے حکم دیا وضو وزو دے کر امت کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری مرضی میں جیسے تم پاکی حاصل کرنا چاہو کر لو وضو کا ایک طریقہ بتایا پہلے ہاتھ دھو بعد میں کلی کرو بعد میں نق میں پانی ڈالو چہرہ دھو چہرے کی ابتدا کہا, کہاں انتہا کہاں ایک کان اور دوسرے کان کے فاصلہ کہا ساری چیزوں کو مرتب کر کر وضو کو مرتب کر کر امت کو دیا ایک صحابی حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آپ سے پوچھا گیا کہ کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہوں گے آپ کیسے پہچانیں گے کہ آپ کی امت یہی ہے آپ کی امت کی سفات کریں گے آپ سفارش کریں گے کیسے پہچانیں گے یہ آپ ہی کی امت ہے آخا نے فرمایا اگر لاکھوں کروڑوں گھوڑے ہوں اور ان گھوڑوں نے کالے گھوڑوں کی جماعت میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کے منہ کا حصہ اور جن کے دم کا حصہ سفید ہو تو بتاؤ لوگ تم پہچانتے نہیں پہچانتے کافید گھوڑے, گھوڑے جن کے چہرے اور جن کے دم کا حصہ سفید ہے فرمایا پہچانتے ہیں آخ نے کہامت کے دن میں اپنی امت کو ارم و حجلینا یعنی وضو کو چمکتا ہوا دیکھ کر پہچانوں گا تو مطلب کیا ہوا وضو میں آپ نے جو ترتیب دی کہا کہ کوہلیوں تک دھونا چہرہ دھونا پیر دھونا اب اتنے حصے چمکیں گے اب اگر کوئی نل کھول کر بیٹھ گیا اسے مولوی صاحب کی یہ بیان کردہ روایت یاد آئی نبی کی حدیث یاد آئی کہ قیامت کے دن میرے آزاد چمکیں گے کہا کہ چلو ٹوہنوں کے بجائے موڑوں تک دھو لوں گا تاکہ زیادہ قیامت تک چمکے قیامت میں چمکے آپ نے فرمایا کہ پیر کے جو نیچے گھاٹیاں ہیں وہاں تک آپ کو دھونا ہے دخموں تک دھونا ہے لیکن کسی نے کہا میں گڑگے تک پانی سے دھوؤں گا تاکہ قیامت کے دن آزا میرے اور زیادہ چمکے نبی نے حج بیان کی پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی سے دوسری کان کی تک اس نے کہا قیامت کے دن میری ساری منڈی چمکے اس نے نل کو کھول دیا اور پورا سر دھونے لگا تو آخا نے فرمایا تو نے جتنا زیادہ پانی اپنے آگا پر لگایا ایک ایک قطرے کا جواب قیامت میں دینا پڑے گا حالانکہ یہ اپنی روش نہیں بڑھا رہا ہے یہ اپنے وضو کو اچھا کر رہا ہے نبی نے جو ترتیب امت کو دی ترتیب کو اچھی نیت کے ساتھ قیامت میں روشنی بڑھانے کے خاطر بھی اگر کوئی اس کو بڑھاتا ہے قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا اور نبی نے آئے پڑھی سن لطف ان یوم ازن قیامت کے دن تمہیں نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا بہتی ندی آدمی کللی کرے پانی ندی ہی میں جاتا ہے چہرہ دھوئے پانی ندی میں جاتا ہے کتنی مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا ایک سے تین مرتبہ پانی کم ہے وقت کم ہے اور آدمی کو بھروسہ ہے کانفیڈنس ہے اعتماد ہے کہ ایک مرتبہ میں پورے آزاد کو اچھی طرح بھگو رہا ہوں اور جماعت چھوٹنے کا اندیشہ ہے یا پانی سفر میں کم ہے تو کم پانی میں ایک مرتبہ دھونے کی گنجائش ہے لیکن اگر آدمی بہتی ندی میں بیٹھا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ پانی ندی ہی نہیں گر رہا ہے کہیں اور نہیں جا رہا ہے تو اس نے بجائے گرمی زیادہ تھی تین مرتبہ دھونے کے چہرے کو چار مرتبہ دھویا یہ چوتھی مرتبہ جو دھویا قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا نہ تعداد کو بڑھا سکتا ہے نہ جگہ کو بڑھا سکتا ہے شریعت نے جن امان کو جن شکل و کے ساتھ امت کو وہ عمل دیا اس عمل کی کیفیت کی تعداد کو اس عمل کے مزاج کو گھٹا بھی نہیں سکتا بڑھا بھی نہیں سکتا بھائی شہری ڈیڑھ بجے کھانا کیوں مکرو ہے شہری آخری وقت میں کھانا کیوں مستحب ہے اس لیے کہ شہری اگر آپ ساڑھے بارہ بجے ڈیڑھ بجے کھا گے تو شریعت کا جو روزہ سادق سے لے کر غروب آفتاب تک تھا اس روزے کو تم نے کھینچ کر ڈیڑھ دن کا روزہ کر دیا فرمایا کہ ایک بن پانی ہی پیو ایک کھجور بیج کھا لو لیکن شہری کیا کرو شہری کرنے میں برکت ہے کیوں اگر تم یہ شہری نہیں کرو گے تو رات کے کھانے کو شہری سمجھو گے اور رات کے کھانے کو شہری سمجھو گے تو شریعت کے روزے کو تم نے کھینچ دیا تم نے شریعت صبح سادش اچھا استاری میں دیری کو مکرو قرار دیا ساڑھے چھ بجے اس تاری تھی لیکن آپ نے سات بجے کیا کہا کہ تم نے مکرو کام کیا اس لیے کہ تم نے آدھے گھنٹے کے روزے کو تم نے بڑھا دیا اگر مجبوری ہے معاف ہے اگر جانتے بوجھتے ہاتھ میں واجبی ہے بسم اللہ سنائی بھی دی اور خجور بھی ہے لیکن یہ سوچ کر کہ میں متقی پرہزدار میں سنبھال سکتا ہوں اور خجور کو اس نے آدھے گھنٹے بعد کیا تو گناہ ہوگا شریعت نے جن اعمال کو حیت کے ساتھ کیفیات کے ساتھ شکل کے ساتھ صورت کے ساتھ امت کو دیا وہ اعمال اسی شکل کے ساتھ اسی کیفیات کے ساتھ اسی تعداد کے ساتھ اسی حیت کے ساتھ اور اسی عقیدے کے ساتھ کرنا ضروری ہے نماز دی فجر ایک رکعت نہیں بڑھا سکتے جمعہ میں دو رکعت دی اب کہنے لگے کہ صاحب عام دنوں میں چار پڑھتے ہیں عام مجمعہ آتا ہے بے نمازی آتے ہیں چلو چار پڑھے نہیں پڑھ سکتے ہر چیز کی جس چیز کو شریعت نے حج دیا حج کیفیت کے ساتھ دیا فلاں تاریخ کو فلاں مقام میں رہو فلاں تاریخ کو مینا میں جاؤ فلاں تاریخ کو مزتلفہ جاؤ رات میں یہاں رہو نماز چھوڑو نماز چھوڑنے کے لیے شریعت نے کہا عرفات کے میدان میں مغرب نہ پڑو اب اگر کوئی متقی پرےز پیرانے پیر کا بچہ ارے صاحب نماز قضا ہو جائے گی ارفات کے میدان میں اللہ اکبر کہا جوتے پڑیں گے شریعت کو ماننے کا نام حکم کو ماننے کا نام اسلام ہے جیسے اس نے پڑھنے کے لیے کہا تو پڑھو ارفات کے میدان میں مغرب پڑھنے کی منائی ہے تم جاؤ مستلیفہ کے اندر اور مضطلیفہ میں رات میں مغرب اور عیشا ملا کر پڑھو قضا کر کر پڑھو اب یہاں قضا کر کر پڑھنا عبادت ہے اور دوسرے مقام پر کہا گیا کہ اگر میری امت کا کوئی فرد جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرے گا دو کروڑ اسی پر چھ لاکھ برس جہنم میں جائے گا اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب کہ اگر میں عرفات کے میدان میں نماز قضا کروں گا دو کروڑ چھیاسی لاکھ برد جہنم میں جانا پڑے گا اب وہ ارفات کے میدان میں نماز پڑے گا تو جوتے پڑیں گے قزا کرنے کے لیے کہا قضا کرنا پڑے گا دس ارفا کو نو جلحجہ کو میدان عرفات میں جمع میدان عرفات کیا ہے ایک چٹیل میدان ہے ایک ریت کا میدان ہے ایک بالو کا میدان ہے ایک آدمی نے دل میں سوچا آج حرم خالی ہے سارے لاکھوں لوگ 35 لاکھ کا مجمع آج ارفات کے میدان میں آ چکا ہے اب اس کے دل میں یہ دائیا پیدا ہوا اب حرم شریف کالی ہے میں جاؤں گا میں طواف کروں گا طواف کے ہر چکر میں حضرت اسمت کا بوسہ دوں گا شریعت کہے گی اس چٹل میدان کے اندر دیوانوں کی طرح اپنے ناخنوں کو بڑھا کر اپنے بالوں کو پرا کر کر اپنے کپڑوں کو میلا کر کر تو میرے ہاتھ میں جو دو, ہاتھ اٹھاتا ہے دربار میں یہ اچھا ہے کہ میرے کعبے کے پاس آ کر تو حضر اسمد کو چومے اب یہاں چٹل میدان پر رہنا تیری عبادت ہے یہاں دیوانے کی طرح ایک پتھر کو کنکری مارنا عبادت ہے شریعت نے عقل نہیں شریعت نے جن امان کو کیفیات کے ساتھ دیا ان کو اسی کیفیت کے ساتھ کرنا نماز کو دیا شکل کے ساتھ روزے کو دیا شکل کے ساتھ وضو کو دیا شکل کے ساتھ اور حج کو دیا شکل کے ساتھ اس کو کہتے ہیں منسوس عبادات یاد رکھیے منسوس جس کے بارے میں اللہ نے اللہ کے پیغمبر نے کر کر بتایا سلو کما رہی تم نماز پڑھو مرضی سے نہیں میرے نماز پڑھنے کو دیکھ کر پڑھو ایک صحابی آئے نماز پڑھے فرمایا سلی پئینہ کا لم تو سلی ارے تو نماز کو دوہرا تو نے نماز نہیں پڑھی پھر پڑھا فرمایا سلی پئینہ کا لم تو سلی نماز دوہرا تیری نماز نہیں ہوئی کیوں اس کی ان کی نماز نبی کی نماز کو ٹال نہیں ہو رہی تھی نبی نے جن چیزوں کے اندر کئی دی شکل دی صورت دی امت کو اسی شکل اذان دی اذان کی شکل دی اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا تو اللہ الہ اللہ آخیر میں اذان کا ختم ہوتی ہے حیا الفلاح فلاح الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا ان اللہ اب اس موزن کہنے لگے یا اللہ نبی کا کلمہ تو یہ ادھورا ہو گیا حضرت بلال بھول گئے حضرت ابو محضور رضی اللہ تعالیٰ بھول گئے امام بخاری بھول گئے اب وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول جوتے پڑیں گے نبی نے اس اذان کو اسی شکل کے ساتھ دیا آدھے کلمے کے ساتھ دیا تیرے باپ کی مجان نہیں کہ اس کلمے کو مکمل کر کر تو اذان کو مکمل کرے اذان کا مکمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی لگائے گا جوتے کھائے گا تو نبی نے کچھ امان شکلوں کے ساتھ دیے جن کو منسوخ امان کہتے ہیں اور شریعت نے کچھ امان کچھ کیا لاکھوں امان وہ دیے جن کی شکلیں نہیں دی امت کو ان کی مزاج کے مطابق آسانی دے دی مسجد کی تعمیر ہے مسجد کی تعمیر میں نہیں بتایا گیا اتنے اسکوائر فیٹ مسجد بنو چھت تمہاری اتنی ہائٹ پر ہو مینارے اتنے ہو گمبد ایسا ہو اپنے اپنے مزاج کے مطابق جھوپڑی کی مسجد بنو مولڈنگ کی مسجد بنو پنکھا لگاؤ اے سی لگاؤ چار مینار لگاؤ دس مینار لگاؤ دو گمبد لگاؤ تو ان نے امت کو آزادی دی نبی نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صفحہ کا چبوترا قائم کیا اور مدرسے کا نظام دارے ارخن سے ہوتے ہوئے سفا چبوترے پر آیا اور سفا چبوترے سے دنیا کے چپے چپے میں مدرسے کا نظام پھیلا اب اس کے اندر نبی نے صورت اور شکل نہیں دی کہ میرے سفا کا جو چبوترہ ہائٹ پر تھا جتنا اس کا میجرمنٹ تھا جو اتنے سینٹی میٹر تھا اور جو اس میں مانیٹر تھا اور جتنے لوگ ایک وقت آیا کرتے تھے کھجور کی ٹہری سے کھایا کرتے تھے پیٹ پر پتھر نبی نے استقب دے دی تم ناشتے میں کھچڑی کھاؤ مدرسے کے اندر روٹی بناؤ اڈلی بناؤ ڈوسا بناؤ دو کا مدرسہ رکھو پانچ ہزار کا اب ہم اس کو بدت کہیں گے ہم کہیں گے ارے بھائی تم دیوبند جو چلاتے ہو نبی کے مدرسے کے خلاف ہے اس لیے کہ نبی نے का کا جو مدرسہ رکھا وہ पर پر رکھا وہ کھجور کھایا کرتے تھے وہ دودھ پیا کرتے تھے ایک وقت میں صحابہ کی اتنی تعداد تھی تم جامعہ اظہر کے اندر پچیس ہزار طلبا رکھے ہو دا دیوبند کے اندر سات ہزار طلبا رکھے ہو اکل کواں کے اندر دس ہزار طلبا رکھے ہو اور کیرلا کے مدرسے میں بارہ ہزار طلبا رکھے مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی ایسے ہی مسجد بنانا کوئی ضروری نہیں اسد بھی ایک فلور کی بنو دس فلور کی بنو بیس فلور کی بنو نبی نے جن معاملات کے اندر اس دی اس نے امت قائد نہیں کر سکتی یعنی کوئی مدرسے والے کو نہیں پکڑ سکتا کہ تم نے جناب یہ مدرسہ صفا کے خلاف بنایا دار رقم کے خلاف بنایا تم نے حضرت ابو ہرا کو کی طرح مانیٹر نہیں بنایا کھجور تک کیونکہ اس نے نبی نے وسط دی دو پنڈی ٹوتی گول ٹوپی اٹے کی ٹوپی منمل کی ٹوپی لمبی ٹوپی جناح کیا ابول کلام کی ٹوپی کہا کہ ٹوپی پہنو اب میں جوبن کی ٹوتی پہنوں اور دوسروں کو کہوں لوگوں یہ سنت ہے اور تم جو کر رہے ہو غلط میرا یہ کہنا حرام آپ کو حق ہے کہ آپ مجھے جتا لے کر ماریں اور کہیں مولانا آپ سب کچھ کرتے ہیں لیکن نبی نے جس معاملے کے اندر وسط دی ہے آپ کے باپ کو حق نہیں کہ آپ اس چیز کو سمیٹ کر رکھ دیں نبی نے وسط دی میں نے کہا کہ یہ جو نئی کی مسجد ہے ایسے ہی مسجد تعمیر کرو اس کے علاوہ اور مسجد نہیں بنا سکتے آپ کو حق ہے کہ آپ چپل لے کر آئیں جوتا لے کر آئے نبی نے مسجدوں کے بنانے میں وسط دی ہے ایک کلو میٹر کی بناؤ آپ جو ہے बनाओ میٹر کی بناؤ دس میٹر کی بناؤ اپنے گھر میں بناؤ کچے سیٹ کی بناؤ پتوں کی وسط دی ہے اس وسط کو سمیٹنے کا حق امت کے کسی مجدب کو اور امت کے کسی مفتی کو امت کے کسی پیر کو نہیں ہے تا बात آئی यार اللہ اللہ کے نبی قرآن حدیث صحابہ یہی معیار یہی اتارٹی دوسری بات کیا آئی اللہ کے نبی نے امت کو جو عمل दिए ان दो دو صورتیں ہیں کچھ امن وہ ہیں جو شکلوں کے ساتھ ہیں اور کچھ عمل وہ ہیں جس میں امت کو چھوٹ دی گئی لباس ہے لباس کے بارے میں کہا گیا کہ شریعت کے حدود کے اندر ہو مرد کا کپڑا عورت سے نہ ملے عورت کا مرد سے نہ ملے تنگ نہ ہو چست نہ ہو فلاں کلر کا نہ ہو اپنے زمانے کے تاثقوں تاگروں اور اسلام مسلمان دشمنوں کی حیت نہ ہو اب اس میں چھوٹ دی گئی ٹری کاٹ کا پہنو کاٹن کا پہنو منمل کا پہنو آپ پتلا پہنو موٹا پہنو اب اس اب کو کوئی سمیٹے اور میں دیوبند کا کلدار جبا پہن کر کہوں یہی سنت اور اس کے علاوہ اور کوئی سنت نہیں تو گویا میں نے نبی کے طریقے میں مداخلت کی اور نبی کی سنت اور صحابہ کرام کو اٹھارٹی نہ سمجھا بلکہ صحابہ کرام کے عمل کو توڑ کر میں نے کہا کہ لوگوں آج میں پیغمبر ہو گیا خدا ہو گیا اور تم میری بات کو مانو حق کسی کو حق نہیں شریعت نے جن معاملات میں وسعت بھی ہے مائک کا استعمال ہے وسط بھی ہے لائٹ کا استعمال ہے اس کے میں اس وت بھی ہے آپ جو ہے جلیبی بلب لگائیں ٹیوب لائٹ لگائیں لال بلب لگائیں کوئی کہے گا یہ سنت ہے یہ بدت ہے جن کھانوں میں وسعت دی ہے آپ کھچڑی کھائیں آپ پھال کھائیں آپ مرغی کھائیں حلال کو حلال سمجھے حلال کے دائرے میں رہ کر فضل کرسی سے بچے تو آپ کو وسعت ہے شریعت مطحرہ میں تو شریعت مطحرہ کے وہ امان جس کے اندر وسعت دی گئی ہے کسی روز کسی پیر کسی مجدد کسی علامہ اور کسی مفتی کے باپ کو مجاز نہیں کہ اس مستق کو محدود کرے اس ان کو لمیٹڈ کرے سمجھ ل آ بات اب آگے بڑھو یہ جو دعوت ہے جس کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ دعوت حضرت مولانا الیاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترتیب بنایا تھا جو نظام بنایا تھا یہ نظام اللہ کی طرف سے آپ کو وحی آئی تھی یہ نظام کیا قرآن و حدیث کے اندر تھا کہ چار مہینے کا ذکر چار چلنے کا ذکر کیا یہ وہ نظام تھا کہ حضرت مولانا یاستا رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ جو اس نظام سے جڑے گا وہی نجات پائے گا اور جو نہیں جڑے گا وہ جا... کبھی انہوں نے یہ بات کہی جیسے حضرت علی علیہ سلاۃ وسلام نے نہیں کہا کہ میں رب کا بیٹا ہوں انہوں نے نہیں کہا میں سالیسو سلاسہ ہوں خدا کے تین ٹکڑے ان ٹکڑوں میں سے میں بھی ایک ٹکڑا پرانے خرید میں آیا وہی خال اللہ ہو یا سب نہ مریما انت خلتا خزون وہ امیہ اللہ اعلی سبھانت اعلی سبحانت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ تم جو ہے خدا ہو کیا تم نے کہا تھا کہ تمہاری امی جان یہ خدا ہیں تم ثالث و سلاثہ ہو جب تم نے کہا تھا کہ تم خدا کے بیٹے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے رب تیری باقی ہے ان کل تو کل تو اے میرے مولا اگر میں نے کہا تو, تو جاننے والا ہے ایسا نہیں کہ تو نہیں جانتا میرے رب کی ست و جلالت کی قسم آج کا چور آج کے اچکے آج کے بدماش آج کے جور کے غلام آج کے حرام خور جماعت کا لیبل لگا کر حضرت مولانا علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ پر تو ہم لگا رہے ہیں اور بیجا باتیں ان پر گھڑ رہے ہیں قیامت کے دن اللہ حضرت علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا اے علیہ کیا تم نے چھلنے کو وقت کا وقت اہم ترین فریضہ قرار دیا تھا کیا تم نے چھلنے کو اور چار کو اور سال پر جہاد کے فضائل لگائے تھے کیا تم نے اس مسجد میں جس مسجد میں یہ کام ہوتا ہے مسجد نبوی کا نمونہ بنایا تھا میں نے رب کی و جلالت کی قسم حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ زندگی کو کھنگال کر دیکھا جائے ان کے تخبے کو دیکھا جائے ان کی پردگاری کو دیکھا جائے انہوں نے یہ کام نہیں کیا آج کے یہ پترولی حرام خور چور اچک کے صرف اپنی چوری پر اپنی بےمانی کو چھپانے کے لیے جماعت کا لیبل لگا کر جس طریقے سے بڑے لیو نے اولیاء کو پیغمبر تک ملایا پیغمبر کو فرشتوں سے ملایا فرشتوں کو خدا سے ملایا انہوں نے اپنے اکابرین کو وہ نبیوں اسے صحابہ سے ملایا صحابہ کو نبی سے ملایا انہوں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا نبیوں والا کام رسولوں والا کام جہاد کا فریضہ یہ رہتے ہوئے کسی کام کی ضرورت نہیں ایک آدمی ایک آدمی کو پوچھتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا بھی تمہارا وقت لگا جماعت میں نہیں لگا تیرا ایمان نہیں بنایا تو حضرت مولانا انیا صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے جو لوگ چار مہینہ نہیں گئے جو لوگ چلنا نہیں گئے اس میں ابو بکر بھی تھے اس میں عمر فاروق بھی تھے کلین تو حضرت ابو کو جان کہتا ہے جملے سے یہ ترتیب یہ نظام حضرت رحمت اللہ کا وضع کردہ وسط دی تھی جیسے مدرسے کو وسط دی جیسے مسجد کو وسط دی جیسے لباس میں وسط دی جیسے ٹوپی میں وسط دی دعوت کے کام میں نبی نے وسط دی امام خطبہ دیتا ہے دعوت کا کام ہے مفسر تفصیل کرتا ہے دعوت کا کام ہے بخاری بخاری لکھتا ہے دعوت کا کام ہے آٹو والا میٹر ہی رکھتا ہے دعوت کا کام ہے درزی کپڑا سے ہی کاٹتا ہے دعوت کا کام ہے بول جھڑتے ہیں دعوت کا کام ہے دعوت کے کام کو زمین کے سے زیادہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ مصبدی ہے اگر کوئی اس مصب کو سمیٹ کر, کر, کر یہ کہتا ہے کہ یہ چلانا یہ نظام جو مولانا اللہ صاحب نے وضاح کیا تھا اسی میں بھلائی ہے یہ کشتی لو ہے کسی میں نجات ہے میرے اللہ کی قسم تجاوت کے دین حضرت مولانا لیا صاحب خود اس کے منہ پر تھوکیں گے جو انہوں نے وہ بات نہیں کہی بتاؤ ان کے ملف ذات کے اندر ان کی تقریر کے اندر یہ بات بتاؤ میں ہوں بتاتا ہوں حضرت نے تمہارے بارے میں کیا کہا حضرت نے کیا اندیشہ رکھا جس جماعت کا نام لیتے ہو اس جماعت کے قابرین کو پہچانو اس جماعت کے بزرگانے دین کو پہچانو حضرت مولانا شاہ محمد یوسف صاحب رحمت اللہ جو تم یہ نہ سمجھو کہ اور جا کر باہر کہو جماعت کے خلاف بات کہہ دی دیکھو نماز کو نہ پڑھنا کہنا یہ نماز کے خلاف ہے لیکن اگر کوئی آدمی نماز ننگی پڑھتا ہے کپڑے نکال کر پڑھتا ہے ہم کہتے ہیں کپڑے پہن کر نماز پڑھو یہ نماز کا انکار نہیں بلکہ اس طریقے کا انکار ہے ایک آدمی روزے کے اندر بیوی سے ملتا ہے ہم کہتے ہیں بیٹا روزے میں بیوی سے نہیں ملا کرتے اب جا کر باہر کہہ دو کہ مولانا روزے کے دشمن ہو گئے ہم روزے کے دشمن نہیں روزے کا یہ طریقہ ہے اس کے دشمن ہیں ہم جماعت کے دشمن نہیں کمیلو تم دشمن ہو کہ تم نے قرآن سے منہ مو موڑا تم نے نبی پر تحمت لگائی تم نے صحابہ پر تحمت لگائی تم نے اولیا پر تحمت لگائی کشتی لوہ کا کیا معنی ہوتا ہے کبھی تم نے جانا کبھی اس کے مطلب کو پہچانا حضرت اللہ علیہ السلام نے جو کشتی بنائی کون سوار تھا مومن سوار تھے کون سوار نہیں تھے کافر سوار نہیں تھے کون بچا جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچا کون اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے جب اس وسط کو تم لمیٹ کر کر حضرت مولانا علی آستاب کے منہج کو جو انہوں نے ایک زمانے کے تحت حالات ہاں کے تحت ایک طریقہ انہوں نے رائج کیا تھا ساری دعوت و تبلیغ کو سمیٹ کر اس میں سمیٹ دو گے اور حضرت لو کی کشتی بناؤ گے فضائر امان رحمت کے لکھنے والے مسلم حضرت مولانا شیخ محمد زکری صاحب رحمت اللہ علیہ ایک باپ کے نقصے سے پیدا ہوئے ہو بتا دو ایک گھنٹہ جماعت میں وقت لگا ہے ایک مہینہ لگا ہے دس دن لگا ہے ایک دن لگا ہے نہیں لگا اگر تم اس کو کشتی نو کہتے ہو تو مولانا زکری صاحب اس کشتی میں نہیں قاسم نانوتھی کبھی قلعے میں نہیں گئے ہیں اشرف علی تھاننی نہیں گئے ہیں رشید احمد گنگوئی نہیں گئے ہیں حسین احمد مدنی نہیں گئے ہیں حضرت حسین احمد مدنی کا ملٹا کی جیل کو جانا کیا دعوت تبلیغ کے کے انجام دہی نہیں تھی حضرت ریشمی رومال کی تحریک کا ایجاد کرنا کیا یہ دعوت تبلیغ کے فریضی کے انجام دہی نہیں تھی حضرت شاہد العزیز رحمت اللہ علیہ کا انگریزوں کے خلاف پتوا دینا کیا یہ دعوت تبلیغ کا فریضی کے جام دہی نہیں تھی حضرت مولانا محمودوں کا انار کے درخت کے نیچے قال اللہ قال الرسول کا درخت دینا کیا یہ دعوت و تبلیغ کے پریزے کے انجام دہی نہیں تھی یہ کمینے قسم کے مردود قسم کے لوگ ہیں جو اس کو کشتی نو بتا کر بقیہ لوگوں کو جہنمی بتاتے ہیں تمہیں بھک نہیں ہے کہ تم کسی اور کو جہنمی بتاؤ کشتی نو کا یہی نہ مطلب ہوا اس میں جو بیٹھا وہ ایمان والا جو نہیں بیٹھا وہ جہنم میں گیا نبیوں والا کام دھوکہ دیتے ہو دھوکہ دیتے ہو نبی کا کام ایسا ایک کلیمت اللہ تھا دعوت دو امت دو قسم کی ہے امت دعوت امت ایجاوت نبی جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے آئے تھے نبی کے سامنے دو قسم کی امتیں تھیں پہلے مردوں میں ابو بکر ایمان لے آئے عورتوں میں حضرت خدیجہ ایمان لے آئی بچوں میں حضرت علی ایمان لے آئے رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ مومنوں مسلمانوں کی جماعت تیار ہو گئی اب نبی ان صحابہ کرام کو کوئی بات کہتے ہیں جمعہ میں جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ دعوت ایجابت ہے آپ امت اجابت ہیں آپ نے آمن تو بلّہ ہی وہ ملائی کتی ہی وہ کتبی ہی وہ رسولی ہی یوم آخری پڑھ لیا ہے آپ کا کلمہ میرا کلمہ ایک ہے آپ کی کتاب میری کتاب ایک ہے آپ کا نبی میرا نبی ایک ہے جس کا پیغمبر ایک ہو جس کا رسول ایک ہو اور جس کی کتاب ایک ہو جس کے صحابہ ایک ہو جس کا قبلہ ایک ہو اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو دین کی بات کہتا ہے تو وہ کہنے والا امت اجابت سے مخاطب ہے اور ایک ہے امت دعوت نبی کے سامنے دوسرے لوگ تھے ابو لہب تھا ادبا تھا شیبا تھا منافق تھا یہودی تھا عبداللہ ابن سبا تھا نبی ان کے سامنے اوقاف کے میلے میں جا کر تاریخ کی سرزمین کے اندر جا کر جو بات کہتے تھے وہ نبی امت دعوت کا کام کرتے تھے امت دعوت سے خطاب کیا کرتے تھے نبی کا مقصد زندگی نبی کی نبوت کا مقصد دعوت ایجابت تھا یا دعوت امت تھا نبی نماز کے آئے تھے یا نبی کافروں تک اللہ کی توحید کا ڈنکا بچانے آئے تھے جو دشمنی اللہ کے لیے اللہ کے لیے قیامت کے دن میں تمہارے دامن کو پکڑوں گا لوگوں تم دعوت و تبلیغ کا نام لے کر تم بدنام کرتے ہو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں پکڑوں گا تمہیں حق نہیں ہے تم رشوت بھی لیتے ہو تم جماعت میں جا کر دو پچھلے حصے سے جوڑے جہیز کو گزشتہ جمعہ یہاں پر ایک جماعت تھی لکھنؤ کی واقعہ کیا کارن میں میں جانتا ہوں میں یوں یو بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں میں کہتا ہوں عقیدے کو درست کرو میں کہتا ہوں معاملے کو درست کرو میں کہتا ہوں سوچ سمجھ کر کام کرو مبالا آرائی سے کام نہ لو کسی چیز کو اس کے مقام سے نہ بڑھاؤ بڑھاؤ گے بدتی ہو جاؤ گے تمہارے میں بدتی میں کوئی فرق نہیں وہ نماز کے بعد درود و سلام کو ضروری سمجھتا ہے تم نماز کے بعد فضائل اعمال کو ضروری سمجھتے ہو وہ عرس قوالی کو نجات سمجھتا ہے تم چلے اور چھٹی کو جو ہے تم نجات سمجھتے ہو وہ پیران پیر کے دامن کو تھما ہوا ہے تم ساتھ آپ کے دامن کو تھانے ہوئے ہو سنی ہو. بہتی زیور کو تھامے ہوئے ہے سننی فضائے امال کو تھانے ہوئے ہے تم جو بہتی زیور اور فضائے اعمال کو تھامے ہوئے ہو بتاؤ آخا نے جو کہا کہ میری امت بھول اسرائیل کے نقل قدم پر چل کر حسبت نال ہوگی تو آپ نے ان بدکیوں جی کے اندر کیا فرق ہے انہوں نے مسافر کو جو درجہ دیا تم نے جو ہے فضائے اعمال کو کیا وہ درجہ نہیں دیا کہتا ہے السلام علیکم السلام وقت لگا نہیں لگا ایمان نہیں بنا حضرت مولانا تیر ذوال صاحب لوگ کہتے ہیں حضرت تم ہی کیوں کہتے ہو ان لوگوں کی بات سمجھیں اور عالم کیوں نہیں کہتا ارے جب ہم نے توحید کا ڈنکا بچایا ہم نے قبروں کے خلاف بات کہی ہم نے غیر مقلدوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہمارا ہیرو ہمارا شیر اب یہ شیر تب تم پیسے دے رہے تھے مجھے تمہیں وظیفہ دے رہے تھے ایک مائکا لال اگر وہ ثابت کرے کہ اس سے مجھے وظیفہ مل رہا تھا تب میں نے جماعت کی تعریف کی فضائل امال کا دفاع کیا یاد کرو وہ وقت میسور کی سرزمین کے اندر فضائل امال کو جلایا جا رہا تھا کون مئی کا مرکز کا بہادر تھا جو اس کے مقابلے کے لیے گیا اللہ تبارک تعالی نے اس کمزور بندے کو چنا اپنے حوصلوں کو بلند کیا ہمیں وظیفہ آ رہا تھا ہم فضال اعمال کے دشمن نہیں ہم تبلیغ کے دشمن نہیں حضرت مولانا علیہ صاحب کے دشمن نہیں ہم کہتے ہیں اسے جو مقام دینا ہے جو جس طریقے سے کرنا ہے حضرت مولانا علیہ صاحب نے اس کے تعلق سے جو منہج بنایا جو سوچنے کی فکریں بنائی اور شریعت کا جو دائرہ کار ہے اس میں رہ کر تم کام کرو نبی کے سامنے دو امتیں تھیں ایک امت دعوت ایک امت اجابت امت دعوت وہ جو کافر مشرق یہود نسارا اور نبی کے سامنے صحابہ کرام یہ امت اجابت یہ کلمہ قبول کر چکے تھے ایمان نہ چکے تھے یہ مزاج بنا لیا یہ مزاج بنا لیا ارے فون کا وائرس کمپیوٹر کا وائرس کم ہے دنیا کے چپے چپے کے اندر مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ کے یہود و نسارہ وائٹ ہاؤس کے اندر کچھ دشمنوں کو ٹریننگ دے کر ان لوگوں نے اس وائرس کو نہ چھوڑ دیا ہو چلتا پھرتا مدرسہ اللہ کی قسم مر کر مجھے جواب دینا اگر یہ میری بات غلط ہو آپ بد دعا کرو ہاتھ اٹھا کر خدا مجھے تباہ کر دے برباد کر دے مدرسے کے بلت الخلا کو نہیں لگ سکتے ہو تو نلڈے تک دعوتیں کھا کر نرم گدا بستروں پر سو کر چلتا پھرتا مدرسہ کہ مدرسہ ہاں میں دکھاتا جی ہوں سا بہار کی سرزمین کے اندر طلبہ کو جو کھانا ملتا ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ آنکھیں دیکھ کر آئی ہیں کہ بنگلور کے سینٹرل جیل میں ہزاروں گنا عمدہ کھانا ملتا ہے کچی دیواروں کے اندر ہوا کے تھپیڑے سیلاب کے تھپیڑے لگتے ہیں محسمین اپنے بچوں کو مربی کی چوزوں کی طرح ایک کمبل لے کر آڑ لے لیتا ہے سیلاب ہو کر گزر جاتا ہے آندھی ہو کر گزر جاتی ہے عمارت ہوا میں اڑ جاتی ہے ارے لالا مدرسہ کہاں اور تمہاری جماعت کہاں یہ الفاظ تمہیں کسی نے گمراہی کے دے دیے چلتا پھرتا مدرسہ مسجد نبوی کا ماحول جس مسجد میں یہ کام ہوتا ہے مسجد نبوی کا نمونہ مسجد نبوی میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخا سے کہا آخا مجھے ذرا اٹھائیے ہفتی لوگ جو نیزے سے کھیلتے ہیں ان نیزوں کے کھیل کو میں دیکھنا چاہتی ہوں مسجد نبوی میں نیزے نہیں کھیلے جا رہے تھے مسجد نبوی کے اندر مجاہدوں کے دستے روانہ نہیں ہو رہے تھے مسجد نبوی کے پلروں سے ستونوں سے قیدیوں کو نہیں باندھا جا رہا تھا جو مسجد نبوی کی وسط تھی اس کو سمیت کر صرف امت اجابت میں فضائل کی بات کہنے کو مسجد نبوی کا حق اس کے باپ نے دیا ہر ایک چھوٹے سے لے کر بڑے تک کام ہو رہا ہے مسجد نبوی کا نمونہ مسجد نبوی ایک وسیع معنی کے اندر ہے مجاہد تیار ہوتے ہیں خواتین کی اصلاح ہوتی ہے نوجوانوں کی تربیت ہوتی ہے آنے والے وفود کا استقبال کیا جاتا ہے امت مسلمہ کے خیر قاہی کے فیصلے ہوتے ہیں دشمنوں پر نگاہ رکھی جاتی ہے معاشیات پر نگاہ رکھی جاتی ہے بازار کے فیصلے لیے جاتے ہیں وہاں عمارت شریا ہے وہاں دار القضاء ہے وہاں سپریم کورٹ ہے وہ ممبروں و محراب نہیں تھا کیوں لابھ لیتے ہو کیوں لابھ ہو مرو ڈوب کر مرو ایک کام کر امت اب میں جمعہ کا خدمہ دے رہا ہوں میں کہوں یہ مسجد نبوی کا ماحول غلط ہے مسجد نبوی کا ماحول کب بنے گا ساری چیزیں مل کر بنے گا لگتا ہے امریکہ کے یہود و نسارہ نے بلا کر ٹریننگ دی یہ کام ہے مسجد نبوی کا ماحول چلتا پھرتا مدرسہ آؤ, آؤ, اگر تمہارا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے پوچھو مدرسے کی زندگی کیسے ہوتی ہے ماں کیسے سڑکتی ہے بیٹا کیسا بلکتا ہے باپ کا جنازہ جاتا ہے بیٹا روتا رہ جاتا ہے ماں کا جنازہ نکلتا ہے بیٹا سڑپتا رہ جاتا ہے آسم نانو کی رحمت اللہ کے زمانے میں حضرت سے دو مٹکے رکھے ہوئے تھے چیٹیاں ڈالتے جاتے چیٹیاں ڈالتے جاتے جب فراغت کے بعد ان مٹکوں کو پھوڑا گیا کسی, کی, کسی, کسی میں خوشی کی خبر تھی کسی میں موت کی خبر تھی اور تلویلنگ کے زمانے کے اندر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بازاروں کے اندر جا کر یہ بیل گاڑیوں کے اندر لوٹ ان لوٹ کے جو پتے زمین پر گرا کرتے تھے ان پتوں کو کھا کر انہوں نے تلویلنگ کیا اور کہتے ہو چلتا پھرتا مدرسہ کس نے حق دیا یہ دعوتیں اجابت ہے تم اصلاح کا کام کر رہے ہو اس کو اسی مقام پر رکھو جیسے وضو کے اندر کوہنیوں سے اوپر نہیں بڑھا سکتے یقیناً بڑھا نہیں کیسے لیکن اس کو مقام بڑھا کر پیش کرنا یہ نبیوں کا کام ہے نبی نے کام کیا کیا تاریخ میں جا کر نمک کو بلائے اللہ کے لیے بتاؤ مجھے تاریخ کی سرزمین میں جا کر نبی صحابہ سے مخاطب تھے اور کفار سے مخاطب تھے نبی کو چھ وجی طالب میں جو باندھا گیا کیا نماز کو بلانے سے باندھا گیا یا بٹوں کی دعوت روکنے کی وجہ سے باندھا گیا فنڈ کی سرزمین جندر نبی کے پیٹ پر جو پتھر آئے ادان دینے کے جمے آئے یا بٹوں کو گالیاں دینے کی وجہ سے پوری وہ دعوت جو دعوت ہے دعوت جو ہے امت دعوت, دعوت کے لیے جو چیز ہے وہ پوری چیزیں اپنے اوپر فک کر کر سب اس کے لیے اللہ کے نبی کا کام پیغمبروں کا کام رس پیغمبر نے کافروں میں کام کیا دو طریقے تھے امت امت عجابت انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا جیسے آپ نے قبول کیا دہلی کیا اب میں آپ سامنے جیما کا بیان دے رہا ہوں خدمہ اور یہ کہوں یہ ندیوں کا کام یہ نہیں ہے نبی نے صرف اسی نے صرف اسلح کا کام کیا امت اجاز نبی کا اصل مقصد زندگی کیسر و کس کے ایوانوں میں زلزلہ وپا کرنا نبی کا مقصد زندگی نبی نے خطوط نہیں لکھے بادشاہوں کے نام اسلیم تسلم مانو سلامتی ہوگی یا نبی نے کہا بھائی اور بزرگ دوستو آؤ تم نماز کو آؤ کیا کہا تھا کیوں دھوکہ دیتے ہو نبی کے اس کام کو اس کام میں خلق ملک کیوں کرتے ہو امت دعوت امت ایجابت ہم جو کام کر رہے ہیں امت اجابت کا اور نبی کی مقصد زندگی رسول کا مقصد زندگی امت دعوت تھا نبی کو جو کہا گیا یا یور رسول و بلکھ ماں ان دلا علی اے پیغمبر آپ پہنچائیے کسے پہنچائیے آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کسے جمع کیا تھا ابو بکر صدیق کو عمر ایک ایک بات اللہ سے ہدایت مانگو صفا کی پہاڑی پر کافروں کو جمع کیا تھا مفرقوں کو جمع کیا تھا امت دعوت کو جمع کیا تھا فرمایا کہ میں پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اس طرف ایک, ایک ایک پہاڑ گواہ ہے تعریف گواہ ہے شیبی طالف گواہ ہے اب جیسے الحدیث کیا کرتے محدثین کی جو تعریف ہے اس تعریف کو اٹھا کر اپنے اوپر کٹ کر لیتے ہیں کہ محدث کا مقام یہ درجہ کہتے ہیں کہ دیکھو الحدیث کا مکان یہ درجہ اہل قرآن جو صرف قرآن کو مانتے ہیں حدیث میں قرآن والوں کی جو فضیلت بیان کی گئی کہ قرآن پڑھتا جا اور ترقی کرتا جا اقرا ورتقی کما کن دہ ترت اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو صاحب صاحب قرآن کی یہ تعریف ہے صاحب تو ایسے ہی یہ گنجڑ جماعت والے اس دعوت کو دعوت ایجابت پر دعوت امت کو لا کر فٹ کر کر امت کو دھوکہ دیتے ہیں نبی نے جو مقصد زندگی تائف تھا مقصد زندگی بدر تھا مقصد زندگی ہنائم تھا یہ تو اشاروں پر مربٹنے والے تھے صحابہ کرام اشاروں پر مر بٹنے والے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ان پر دعوت ان کا کام یہ تھا اشارہ آم کا کر دیتے مر بٹتے صاحبہ یہ مقصد زندگی نہیں تھا اب تم اس چیز کو اٹھا کر امت دعوت کے فضائل لا کر یہاں فکر کرو گے یہ بڑی خیانت ہے یہ بڑی بیانت ب... ہے یقیناً حضرت مولانا علی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر آپ نے کام شروع کیا لیکن جیسے حضرت عیسی نے توحید کا ڈنکا بچایا اور عیسائیوں نے اس راستے کو موڑ دیا تو حضرت مولانا علی صاحب نے جب ہمیں پانی دیا تھا وہ پانی صاف ستھرا تھا ہم نے اپنے خواہشات ملائے گزشتہ جمعہ کا واقعہ لکھنؤ کی جماعت یہاں پر کی کرتے کیا ہیں دیکھو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامد برکات مل اگلے مہینے آ رہے ہیں اللہ آمد کو قبول فرمائیں مخلوق کے لیے استفادی کی تو نصیب فرمائے میں سمجھتا ہوں عالم اور پوری دنیا کے چوٹی کے ٹکر کے قابری ایک طرف دنیا ایک طرف آخرت دنیا میں رہ کر آخرت کا دامن نہیں چھوڑا جس چیف جسٹس سے پاکستان کے اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس ملک کے اندر آپ نہ گئے ہوں اور تخوا طہارت اعلیٰ درجے کی ہم جیسے کمی نے ایئرپورٹ میں جائے تو ٹوپی اتر جائے انگریزی ممالک میں جائے لباس بدل جائے ہیئر اسٹیل بدل جائے ایک طرف دنیا دنیا کے گزرگاہ لیکن دنیا کے خریدار نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کا نمونہ آپ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے آپ کی حیات کے اندر حضرت نے لکھا کہ تبلیغ کا کام اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اس میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں تقریر کرنے کے لیے کیا ہر چیز کی ایک صلاحیت اور ہر چیز کی ایک کیپیسٹی نہیں ہے الیکٹرک کا کام نہیں جانتا میں ہاتھ ڈالوں گا تو شاٹ مارے گا نہیں مارے گا گاڑی چلانا نہیں آتا گاڑی پر بیٹھ گیا بریک کیا ہے ایکسلیٹر کیا ہے معلوم نہیں چکر لگے دین کے کاموں کے نفا نقصان کو جانے بغیر کہ میرے کہنے کا انجام اللہ راضی ہوگا ناراض ہوگا وہ چلر کا واپاری وہ اسکراف کا ویپاری بھائی اور بزرگوں دوستوں میں راج کے اندر حضرت جبریل ایک جگہ رک گئے تم نہ معلوم کیا بیسال کا واقعہ حسور کے امیر صاحب رجب کے مہینے کے اندر تقریر کر رہے تھے کہہ رہے تھے یہ علماء بیان نہیں کرتے کہنے لگے کہ میں میں ایک موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے پوچھا تم جانتے ہو کہاں نہیں جانتے کہاں ان کا وقت اللہ کے راستے میں نہیں لگا قسم کی حرامی باتیں ایسے لوگ کہتے ہیں جس سے کفر لازیم آتا ہے حضرت عبریل علیہ السلام پر تو ہمت یہاں گزشتہ جمعہ لکھنؤ کی جماعت تھی مولانا تقی عثمانی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو ان اللہ ہمارے اکابرین کی کتابیں ہمارے اکابرین کے ملفوظات ان کی تقاریر کو ایک سی ڈی بنا کر اور ان کے ملفوظات کا ایک دستہ بنا کر ہم انقریب آپ کے حوالے کریں گے یہ حدی قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کیا نشانی لوگوں کو حق بات کہنے سے بچا جائے گا ان کے ڈر کی وجہ سے ارے مرنے دو یار اب کہے گا تو خامخواہ جو ہے ظلم ہوگا کتنا ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ دو وجہ سے علماء خاموش ہیں ایک اس وجہ سے کہ اس جماعت کے اندر اشرار اور کتنی قسم کے لوگ ہیں معاف نہیں کریں گے اس کا جینا حرام کر دیں گے شر سے بچنے زبانوں کو لگام لگایا اور دوسرے اس وجہ سے کہ اس کام کا ریکارڈ ماضی کا بہت اچھا ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہدایت یافتہ ہوئے اس ریکارڈ کو دیکھ کر اگر کوئی جملہ کہا جائے خدا نہ کرے کہ میرے جملے سے لوگ جمع سے دور نہ ہو جائیں اس وجہ سے یہ دو وجوہات سے ہر کسی عالم کو کسی عالم کو بلا کر لاؤ ممبر رسول پر بٹھاؤں گا آپ نے اللہ کا قرآن دو حسن دے کر پوچھو کہ موجودہ تبلیغی حضرات جو کام کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط پھر آپ جانے اللہ جانے اس کا خول جانے اللہ جانے ہر کوئی تم سے تنگ ہے ناراض ہے بولتا اس لیے نہیں کہ تمہارے کتنے سے ڈرتا ہے پلیس کا جمعہ یہاں جماعت تھی لکھنؤ کی آئی اثر کے بعد ملاقات کے لیے ہم نے کہا کتنے دنوں کی ہے جماعت وہ بنگلور بھاگی نہیں ہے اور ہم یوپی پی بہار سے آ کر ہانگ کر بھاگنے والے نہیں یہی پیدا ہوئے یہی رہ رہے دامن پکڑیا ہمارا گزشتہ جمعہ یہاں تھی اس کے بعد عثمان غنی تلک نگر کی مسجد کو گئی اثر کے بعد ملاقات کے لیے آئے ہم نے کہا کہ نکلے کس راستے میں اللہ کے رہتے کہاں ہو مسجد میں ارے تحجد نہیں अब سکتے تو اب بھانگ دیا ہم نے پڑھی سوا بجے پڑ کر سو گئے بارہ کس سے جھوٹ بولتے آپ اور پھر ہم نے کہا اقامت تک تو سو رہے اس مسجد میں تحجد کے بعد ہم خود جو ہے تیسرے نمبر پر آنے والے کوئی فرد نہیں تھا بس اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے گھر میں جھوٹ کہہ دیا اگر بزرگوں سے دامن تھاما ہوتا بزرگوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے جھوٹ کہتے گئے عثمان غنی میں وہاں کے اب نام لیں گے آپ جا کر ان کو پکڑیں گے اس کے گواہ بھی ہیں جو صاحب انہوں نے واقعہ بیان کیا اس مسجد کے عظیم ذمہ دار ہیں عزت والے توقیر والے تعظیم والے ہیں ایک واقعہ ہے پہلے واقعہ سنو پھر انہوں نے اس واقعے کو کیسے چک کیا جماعت پر ہر واقعے کو حجت المدام اللہ کے نبی نے کہا پلیو بلیغ ال حاضر غائب تک میری بات کو پہنچائے اب یہ کھڑا بھائی بزرگ دوستو نبی نے کہہ دیا جس اون کا رخ جس طرف تھا جس گھوڑے کا رخ جس طرف تھا لوگ دعوت و تبلیغ کے لیے نکل گئے وہ کون سی دعوت و تبلیغ تھی حضرت صحابہ حضرت تمیم انصاری مدراس کے اندر نماز کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے یا کفر کا خاتمہ کرنے آئے تھے مندروں کی گھنٹیوں کی آواز کو ختم کر جو کیوں بولتے ہو خوجہج گیری رحمت اللہ علیہ نبی کے حکم پر ہندوستان کے اندر آئے کیا بات لے کر آئے تھے امت دعوت کے پاس آئے تھے امت اجابت کے پاس آئے تھے دھوکہ دیتے ہیں ہر ولی نے دعوت و تبلیغ کی ہر صحابی نے کی ضرور کی لیکن امت دعوت کی امت اجابت نہیں کی خواجہ جیری رحمت اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ انجام دیا امت دعوت کے ایک لاکھ افراد نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑا امت دعوت اور امت دعوت ستر لاکھ مسلمانوں نے آپ پر بیت توبہ کی اب اس چیز ہر کام کو چھلے سے جوڑنا ہر کام کو چھلے سے جوڑنا ارے رمضان کے اندر کیوں تو جاتے ہو جماعت میں پران سنو اعتکاف میں بیٹھو عمین باہر چاہیں ان کی تفسیر سنو نبی بدر کو نہیں گئے تھے بدر کے جانے کو اور تمہارے اللہ کی قسم اللہ کی قسم بدر میں جو صحابی گیا وہ صحابی نے جو استنجا کیا اس استنجے میں جو جراثیم تھا قیامت تک تمہارے سبلی اس پہ کے جراثیم کو نہیں لگ سکتے ارے کیا بات کرتے ہو لوگوں کیا بات کرتے ہو صحابہ کی بدری صحابہ کی جن کا نام لے کر دعا کرے تو دعا قبول ہو جائے ہر بات کو ہر بات کو اللہ کا راستہ اللہ کا راستہ جنگ کو جائے اللہ کا راستہ قرآن پڑھانے جائیں اللہ کا راستہ ہر جو ہے کام کو چلنے سے تار دھوکا کیوں دیتے ہو لوگوں دھوکا کیوں دیتے ہو اب سنو واقعہ کیا تھا واقعہ تھا زندہ واقع لکھنؤ کی جماعت ہے جس نے کہا وہ ہے جو, جو کہتے وقت گواہ تھے وہ ہیں کہنے والا بھی ہے اور اللہ گواہ ہے سمجھ گئے اللہ کے لیے انصاف سے کام لو علی ہے جماعت وہ جماعت نہیں گئی گزشتہ جمعہ یہاں تھی اور عثمان گلی کا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک بادشاہ تھا اور کچھ لوگ تھے طواف کر رہے تھے طواف کرتے ہوئے بادشاہ کی چادر پر کسی غلام کا کسی چھوٹے آدمی کا پیر لگ گیا چادر میں آ گیا ٹھوکر لگی کیا ہوا اب تھا بادشاہ ہو. اب طواف کون کرتا ہندو کرتا ہے مسلمان مسلمان کرتا ہے اس نے تھپڑ مارا اس آدمی کو نانا دیکھتا نہیں دیکھتا نہیں تھپڑ اس آدمی نے جس نے تھپڑ کھایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جا کر شکایت کر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا کہا کہ اسلام کے اندر جیسا تیسا بدلا ہے ایک تھپڑ کو ایک تھپڑ ایک ہاتھ کو ایک ہاتھ ایک آنکھ کو ایک آنکھ ایک مکے کو ایک مکہ اب تمہیں اس غلام سے تھپڑ کھانا پڑے گا اب وہ بادشاہ کہنے لگا کہ صاف یہ تو میری بڑی بےزتی ہے تھپڑ کھا کر غلام سے جاؤں گا تو کریں گے اب وہ مرتد ہو گیا اس اور مرتد پر اسلام کا قانون جاری نہیں ہوتا مرتد جو ہو جاتا اسلام سے نکل رہے اسلام کے قانون سے بھی وہ ہٹ گیا دو ہی راستے تھے اسلام پر باقی رہتا غلام کا تھپڑ کھاتا یا اسلام سے نکلتا بچ کر اپنے گاؤں بھاگتا مرتد ہو کر چلا گیا اپنے گاؤں کے اندر اپنے ملک کے اندر چلا گیا اس وقت موناریا صاحب تھے یہ چلہ تھا یہ چار مہینے سے اللہ کے لیے بتاؤ مجھے کہیں بخاری میں کوئی چار مہینے بتا دے چلّا بتا دے کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں میں کوئی سے بتا دے منہ مانگا انعام دوں گا ہر رات کو کُلہ بھی سبیلی ادو الا کسی راستے کی طرف میں یہ راستہ کوئی سا چار مہینے کا تقبیر اللہ تخبیر اللہ یہی تو وہ بدتی کہتے ہیں وہی تو امون تام بھی مشکل وہ کھانا کھلاتے ہیں تو اب براٹ میں کیا لکھتے ہیں گیارہویں کھلاتے ہیں جیسا کھانا کھلانے کو گیارہویں کہہ کر ٹھپا لگایا تو یہ بھی فی اللہ کو کلا کہہ کر ٹھپا لگایا جیسے ان کو وہ کہنے کی اجازت نہیں ان کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ تھا وہ چلے گئے مرتد ہو کر اسلام کا ذائقہ چک چکے تھے طواف کر چکے تھے اور ایمان اسلام کے ذائقے سے واقف تھے بس توا تو ہونا تھا کہا کہ اب اس حالت میں مروں گا میں جہنم میں جاؤں گا بڑے بڑے صحابہ تھے مشورہ لیا کہا کہ نہیں اب تو تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا اب تجھے کوئی چارے کار نہیں کہا کہ اب ایمان لاؤں تو بھی بے عزتی اب رہوں اس حالت میں مر نہیں سکتا تو بڑے ہوشیار تھے صحابہ کے تو کہا کہ ایک کام کرو حضرت عمر فاروق کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دے دو تو انہوں نے پیغام دے دیا حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کافر کا نکاح مسلمان سے نہیں ہو سکتا تم کو اگر میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو ایمان لانا پڑے گا اب قبول کر لیا ایک ان کو بہانہ چاہیے تھا ایمان اور اسلام کو قبول کرنے کا صحابی نے مشورہ دیا تو انہوں نے ایمان اور اسلام قبول کر لیا تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر لے آؤ تاکہ ان کو تجدید کلیمہ کرائے ان کو ارتداد سے توبہ کرائے اور ایمان اور اسلام میں داخل کرے شہادی جب ان کو بلانے لے کر گئے تو جانے سے پہلے اس بادشاہ کا کفر کی حالت میں انتقال ہو گئے اب اس واقعے کو اٹھا کر لوگ چلے میں نہیں جاؤ گے چار مہینے نہیں جاؤ گے تو تم تک دعوت کی بات پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو ایسی موت تم مرو گے واقعہ کون سا کہاں کر رہے ہیں دیکھیے ایک صاحب کنک پورا کے اندر آئے تھے بامبئی کی جماعت جھوٹ بولو تو خدا کی لانت مجھ پر خدا کتے سور کی موت سے بتر دے مجھے میں جھوٹ نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ لوگوں درست کر لو اپنے ایمان کو درست کر لو بزرگوں کو توہمت لگانے سے بچو امیر صاحب کہہ رہے تھے لوگ تم جانتے ہو جنگ آزادی کے اندر علماء کو سور کے چمڑوں کے اندر ڈال کر آگ کے حوالے کیا جاتا تھا شاملی کے میدان میں کھلا جگہ اور دلی سے لے کر میرٹ تک ان کو درختوں پر لٹکا دیا گیا ان کو کالے پانی بھیجا گیا کہا کہ لوگ جانتے ہو کیوں کہا اللہ کا عذاب کہا کیوں اس لیے اللہ کا عذاب یہ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے تھے اس قسم کی توہمتیں اس قسم کے الزامات اس قسم کا غلو کرنا مدرسہ پڑھاتا ہے ایک استاد میں نورانی قیدہ پڑھا رہا ہوں پرست کرو چار بچے میرے پاس مجھے آ کر تنگ کر دی کے راستے میں نکلو میں جو بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں کیا وہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے میں جو جملہ کا خدا دے رہا ہوں کیا وہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے میں جو لوگوں کو صحیح امامت کر رہا ہوں کیا وہ دعوت اور اب اگر میں بچوں کو پڑھاتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہوئے چالیس دن کے لیے نکل گیا تو کیا مطلب ہوا جو تم کام کر رہے ہو وہ کام دعوت و تبلیغ کا نہیں ہے وہ تو پیٹ پالو کام ہے اصل دین کا کام یہ ہے اس میں لگو گے تو ایمان بنے گا یقین بنے گا اگر مدرسے کے کام کو ہم دعوت و تبلیغ سمجھتے تو کسی عالم کو نکلنے پر مجبور نہ کرتے آپ کہیں گے نکل گیا تو اس کے باپ کا کیا بگڑ گیا ضرور بگڑے گا میں مدرس میرے پاس پندرہ بچے ہیں حص کر رہے ہیں نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں لکھ کر رکھ لو اب چالیس دن میں جاؤں گا جماعت میں چار مہینے جاؤں گا اب بچوں کی تعلیم یا تو اکارت ہوگی یا میں دوسرے مدرس ٹیچر کو رکھ کر جاؤں گا یہ لکھ کر رکھ لو میں چونکہ بچوں کا استاد ہوں ان کی نفسانیات کو جانتا ہوں ان کے مزاج کو جانتا ہوں ان کی عقل کی کیپیسٹی کو جانتا ہوں آنے والا استاد چالیس دن چار مہینے میں جان نہیں سکتا حرم کے امام سودیش بھی آ جائیں یقیناً وہ افضل ہیں لیکن مجھ جیسا وہ نہیں پڑھا پائیں گے یہ بچوں کی تعلیم کا جو نقصان ہے کیا امت کا نقصان نہیں ہے کیوں غلو کرتے ہو کیوں تم جو ہے حد سے نکلتے ہو کیوں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہی کام صرف دین کا کام ہے ہزاروں کام ہزاروں میں سے یہ بھی ایک کام ہے حضرت مولانا پیر ذوقار صاحب دامت برتا تو مالیا آپ کے اوپر ایک شخص جو ہے بیعت کرنے کے لیے آیا ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آ, میں بیت تو کروں گا آپ کے پیرو مرشد اور آپ کے جو بڑے حضرت ہیں ان کا وقت اللہ کے راستے میں لگا خسکانے لگے ارے بندے ساری زندگی اللہ کے راستے میں پڑھنے میں پڑھانے میں من طلب العلم عیم وفی سبیلّہ من طلب العلم تلب الفی سبیلّہ جو علم دین کے لیے نکلے وہ اللہ کے راستے میں ہیں اس کے لیے مچھلیاں دعا کرتے ہیں چونٹیاں دعا کرتے ہیں فرشتے پر پھیلاتے ہیں اس کا کوئی وقام نہیں کوئی درجہ نہیں یہ ہے یہ ہے اس میں دین بنتا ہے اس میں ایمان بنتا ہے وقت نہیں لگا بےکار ہے بےکار ہے بےکار ہے حضرت نے کہا حدیث پڑھ کر سنائی کہا کہ بات تو ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے بعد حضرت نے کہا کہ تم اللہ کے راستے سے کون سا راستہ مراد لیتے ہو کہا حضرت یہی چار مہینے اور چل حضرت نے کہا یہ کب سے شروع ہوا چار مہینے اور چلنا یہ ترتیب کب سے شروع ہوئی کہنے لگا مولانا الیا رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اس ترتیب پر آپ سے پہلے کسی صحابی نے عمل کیا کسی طبل نے عمل کیا کسی محدث نے عمل کیا اور کسی امام نے عمل کیا امام ابو حنیفہ چار مہینے نکلے امام بخاری چار مہینے نکلے حضرت ابو بکر صدیق چلنا نکلے کہا کہ نہیں فرمایا کیا وہ اللہ کے راستے میں نہیں تھے کیا دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دے رہے تھے ارے اللہ کے بندے یہ ترتیب ہے من جملہ دعوت و تبلیغ کے حصوں میں ایک حصہ ہے من جملہ دعوت و تبلیغ کے شعبوں میں ایک شعبہ ہے اسی شعبوں میں اس شعبے میں سارے شعبوں کو سمیٹنا خیانت ہے اور یہ سمجھنا کہ یہی دین کا کام ہے یہ اللہ کی ناراضگی اور خدا کے قار اور خدا کے عذاب کو مول لینے کے مترادف ہے بہرحال میں آپ کو اگلی جمعہ ایک بات بتاؤں گا اب دیکھیے کہ ان باتوں سے تو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ ہم جماعت کے مخالف جماعت کے مخالف نہیں جماعت جو نظریات رکھتی ہے یعنی جماعت کو سب کچھ سمجھنا مسجد نبوی کا ماحول دینا مجاہد بنانا راضی بنانا اور یہ سمجھنا کہ ان سے مدرسے زندے ان سے مسجد زندہ نہیں نہیں مدرسوں سے جمع زندہ ہے منالیا صاحب مدرسے کے پڑے ہوئے ہیں حضرت جی مدرسے کے پڑے ہوئے ہیں تب جا کر ان کے اندر دعوت و تبلیغ کا دائیا پیدا ہوا تبلیغ میں لگ کر مدرسے کا دائیا نہیں پیدا ہوا ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے بچے سے ماں پیدا نہیں ہوتی کام کھول کر سنو سمجھتے کیوں نہیں ہو اب الٹا کر دیا کہ دعوت و تبلیغ سے مدرسہ نہیں نہیں مدرسے سے دعوت و تبلیغ ہے علماء سے دعوت و تبلیغ ہے اسی اسی سال فضائل اعمال پڑتا ہے سنتا ہے اور اگر کوئی پوچھے کہ فضائل اعمال کے اندر خون پینے کا تذکرہ ہے اور خون پینا حرام ہے بگلیں جھانکتا رہتا ہے اسی اسی سال فضائل اعمال پڑ رہا ہے فضائل دروس کے اندر ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پیٹ کو چھوا اس کا درخت ختم ہو گیا ایک غیر مخلص سوال کرتا ہے کہ نبی غیر محرم عورت کی پرچھائی سے حیا کرتے تھے وہ پیغمبر عورت کے پیٹ کو کیسا چھو سکتے ہیں تمہارے شیخ زکری نے کتاب میں بات لکھی جواب نہیں مردے نے انگوٹا ہلایا اس نے پوچھا کیا مردہ بات بھی کرتا ہے کیا مردہ جسم بھی ہلاتا ہے جواب نہیں پر ارے ہم کہتے ہیں علماء سے سیکھو علماء سے سمجھو اور علماء کے دائرے کار کے اندر رہ کر اس فریضے کو انجام دو اور جا کر بات حضرت تبلیغ کے خلاف بول لے تبلیغ کو نہیں بالکل غلط موت کے بعد جو یہ بات کہے گا وہ ایک مترے سے نہیں پیدا ہوا اور قیامت کے دن اس کے سارے امال مجھے دینے پڑیں گے اگر ہم تبلیغ کے دشمن ہوتے ہم فضائل امال کا دفاع نہ کرتے نیل سندر کی تقریر اٹھا کر دیکھو ہم نے اس کے اندر دعویٰ کیا ہے کہ تمہارے مزار پر بیٹھے ہوئے سو سال کے مجاور کو لاؤ ہم چلے کے ایک جو ہے عام آدمی کو لائیں گے ہم دیکھیں گے فاتحہ یہ صحیح پڑتا ہے فاتحہ یہ صحیح پڑتا ہے اس امت پر اس تبلیغ پر جب چھری چلی اس پر اعتراضات کی بو ہوئی ہم تھے ہمیں اس وقت کوئی روپیہ نہیں آ رہا تھا وظیفہ نہیں آ رہا تھا ہم کل بھی تھے آج بھی ہیں مرتے دم تک رہیں گے لیکن ہم نے تبلیغ کو جو مانا ہے تم جیسے چپڑ خناتی ہو اور جھوٹی ہوئی راویوں کو دیکھ کر نہیں مانا ہم نے شاہ الیاس کو دیکھ کر مانا ہم نے شاہ محمد یوسف صاحب کو دیکھ کر مانا ہم نے حضرت جی کو دیکھ کر مانا ان کے رات کے رونے کو نہ دیکھتے ان کے رات کے گڑ گڑانے کو ان کے تڑپنے اور دل ملانے ہو ہوتے بدنام کر رہے ہو تم تبلیغ کا نام لے کر الٹی سیدھی روایتیں علماء کی توہین جی کا بیان کرنا اور مسجد نبوی کا نمونہ دینا علماء کو تنگ کرنا اللہ علیم جو کام کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر رہے میں نے کہا کہ مدرسہ پڑھانے والا جائے گا مدرسے کو حرج ہوگا حضرت مولانا صدیق صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ پرواتے ہیں جو محتمی مدرسے کا بار بار عمرے کو جاتا ہے قیامت کے دن اسے اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا تیرے عمرے کو بار بار جانے کی وجہ سے مدرسہ کا نظام الٹا سیدھا ہو رہا ہے موسم پرنسپال مدرسے میں رہتا ہے استاد ڈرتا ہے بچے ڈرتے ہیں اور جب بڑا چلا گیا آزادی آ گئی کوئی آٹھ بجے آنے والا نو بجے آ رہا ہے نو بجے آنے والا دس بجے عمرے کو جانے پر پابندی کی اب یہاں کیا ہے کام چل رہا ہے مکان ہے بیوی بی کا ڈیلیوری کا مسئلہ ہے بچوں کے ایگزام کا مسئلہ ہے نکلو اللہ دیکھ لے گا یہی ہے اسی میں نجات ہے اسی میں اللہ کی مدد ہے اسی میں اللہ کی نصرت ہے بیوی بی کی خدمت بیوی بی کا حق نہیں ہے شریعت نے بیان نہیں کیا حج کے وقت شرائط نہیں ہے اگر حج کے وقت بیوی بی ڈیلیوری کا وقت تو کوئی دیکھنے والا نہ ہو اپنے مفتی سے پوچھو مسئلہ کیا ہے حج کو جانے سے پہلے بیوی بی کی عزت و آبرو لٹنے کا مسئلہ ہو پوچھو پوچھو اولاد اگر روٹ کے ہو رہی ہو اور گھر بچے روٹ کے ہو رہے ہوں زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کا فریضہ اتنے کڑے چرائے اتنے کڑے چرائے الٹے بیٹھتے چلتے پھرتے اٹھو نکلو اٹھو نکلو اور جو نکل گیا نہ گھر کی پرواہ نہ بیوی کی پرواہ کتنے حادثات ہم کہیں تو تم کہو گے مولانا توحمد باندھ رہے ہو بیویوں کو طلاق ہو گئی تمکور کی ایک عورت گٹ گٹ کر مر گئی اسے وہ جذبہ دیا گیا وہ ٹمپریچر چڑھایا گیا اور اسے وہ فضیلت بیان کی گئی یہ نہ کرافتا ہرو سے نکاح ہوگا دس دن کے بعد گیا ایک سال لگا بیوی تڑپتی رہی روتی رہی دوسرا سال لگا بچہ تڑکتا رہا بچے کو تڑپنے دیکھ کر بیوی کا انتقال ہو گیا وہاں کے مفتی صاحب کا بیان ہے یہ شریعت اجازت دیتی ہے وہ لوگ کیوں کرتے ہو نماز کی جماعت کے بارے میں آقا نے فرمایا جو جماعت چھوڑے گا میں اس کے گھر کو آگ لگاؤں گا لیکن جس کے جسم میں کیڑے ہو بدبو ہو آقا نے فرمایا اس آدمی کو چاہیے کہ وہ جماعت کی نماز نہ پڑھے وہ گھر میں اپنی تنہا نماز پڑے شریعت کی مزاج کو سمجھو جسم میں کیڑے رکھ کر بار بار خارج ہو رہی ہے بدبو ہو رہی ہے اب میں کہوں کہ حدیث میں جماعت چھوڑنے کی وعید ہے اور آ کر کھڑا نا نا شریعت کے مزاج کو سمجھو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے دعوت و تبلیغ ہے اور دعوت ایجابت ہے یقیناً اس کے فوائد ہیں یقیناً اس سے مسجد آباد ہوئی ہے یقیناً چور تائب ہوئی ہیں یقیناً لاکھوں لوگ تحجد گزار بنے ہیں لیکن اس کا جو مقام جو درجہ ہے وہ وہی ہے یہ امت یہ دعوتیں جو ہے یہ دعوت امت دعوت کا کام نہیں بن سکتا یہ دعوت ایجابت ہے یہ مسجد نبوی نہیں بن سکتی یہ جہاد نہیں بن سکتا یہ بدر نہیں بن سکتا یہ ہنین نہیں بن سکتا یہ بند نہیں بن سکتا یہ مکتب نہیں بن سکتا یہ مدرسہ نہیں بن سکتا یہ عالم نہیں بن سکتا میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا یہ وعدہ ان میں اگلی جمعہ تک ٹالوں گا تاکہ آپ ضرور کم سے کم کی محبت میں اگلی جمعہ تشریف لائیں ورنہ دل میں شیطان میل پیدا کرے گا کیا رے وہ جماعت کے خلاف بول رہا ہے یہ سننے جانا کیا اس لیے اگلی جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا آخا کے ساتھ قیامت میں ہو کل سراگ میں آپ ساتھ ہوں نام اعمال دلائیں تو آقا ساتھ ہوں چھوٹا عمل میں آپ کو بتاؤں گا اور دوسری بات یہ بتاؤں گا دیکھو میں جماعت کے خلاف میں نے بریلیوں کے مجھے ڈر نہیں ہے تم سے کہ تم مجھے مار دو گے ہم نے غیر مقلدوں کے خلاف کہا تو ہم نے ڈرا نہیں ہم نے بریلیوں کے خلاف کہا تو ہم نے ڈرا نہیں ہم نے امریکہ کے خلاف کہا ہم نے شیوسی نا کے خلاف کہا ہم نے پولیس کے خلاف کہا تو کون سے کھیت کے مل لو جو ڈر کر ہم حق کو دبائیں اور باطل سے ہمیں ڈر نہیں ہے؟ پورے تم ایک ہو جاؤ ہم حق کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ نہ سمجھو کہ ہم ڈر رہے ہیں ہم, ہمیں محبت ہے ہی ہمارے گھر کا کام محبت ہے ہمارے بزرگوں کا ہمارے اکابرین کے کام کو تم آگ لگا رہے ہو بدنام کر رہے ہو ورنہ یہ محبت کے الفاظ استعمال نہیں کرتے یہ محبت کے جکے ہوئے الفاظ سے میری گزدنی نہ سمجھو یہ اس لیے ہمدردی ہے یہ اپنے گھر کا کام ہے حضرت مولانا یاس ہمارے ہیں حضرت جی ہمارے ہیں یہ دیوبند کے حضرت مولانا زکریہ صاحب مظاہری ہی ہیں حضرت مولانا زکریہ صاحب ہمارے مسلسل سلسلۃ الحدیث کی کڑیوں میں ہمارے پر استاد ہیں یہ ہمدردی کے خاطر ہم مر رہے ہیں ورنہ بج نہ سمجھو حضرت مولانا صاحب رحمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ موت سے پہلے آج کے زمانے کی پیشی گئی دے کر چلے گئے ایک زمانہ آئے گا یہ حالت آئے گی یہ بگاڑ پیدا ہوگا یہ بگاڑ جو پیدا ہوا حضرت مولانا علی صاحب کہہ کر چلے گئے ہیں وہ کیا عجیب و غریب واقعہ وہ کیا وہ عمل ان دونوں با... سچے واقعے اس واقعے کے کتاب کا زیرت میں پیش کروں گا حضرت مولانا تخی عثمانی صاحب نے ترندی کے درس میں اپنے والد مرحوم مولانا شفیق صاحب رحمۃ اللہ کے اس واقعے کو نقل کیا کہ آج کچھ سالوں کے بعد اس جماعت کی کیا درگت ہوگی یہ جماعت کا انجام کیا ہوگا کئی سے کمی نے سے ملون مردود دو سے یہ جماعت بھر جائے گی وہاں یا صاحب سے پہلے کلمہ پڑھنے سے پہلے بات بول کر گئے وہ اور عجیب بات یہ مولانا تقی عثمانی صاحب اگلے مہینے آ رہے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی اگر یہ بات جھوٹی ہو حضرت سے تحقیق کرو کہ تمہارے ابا کو حضرت مولانا زیادہ صاحب نے یہ بات کہیں نہیں کہی وہ کیا واقعہ مولانا زیادہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے زمانے کے جماعتوں کے بارے میں پیشی ہوئی فرمائی تھی خدا جانے آپ پر الحام ہوا تھا اللہ نے دل میں بات القاع کی تھی لیکن حضرت کی بات سولہ نے سو فیصد حضرت کی بات اور آج کی آنکھ دیکھ رہی ہے وہ سچا واقعہ ہمیں کوئی ترد نہیں حضرت کی باتوں پر وہ حضرت ہی کہ اگر یہ بات خاری طیب صاحب کہے ہوتے یہ بات جامع مسجد کا امام کہا ہوتا کسی دارلوم کا مظاہر کا مفتی ہم انکار جس جماعت کو مانتے ہو اسی جماعت کا موجود اسی جماعت کے امام اسی جماعت کے پیروکار کی یہ بات ہے اب تم کس کا انکار کرو گے آئیں گے ہم اگلی جمعہ اس واقعے کے ساتھ جو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب اور مولانا الیا صاحب رحمت اللہ علیہ سے موت سے پہلے کا واقعہ ہے اس واقعے کو اور اس وظیفے کو لے کر آئیں گے اللہ ہماری اصلاح فربائے اللہ ہمیں گلو کرنے سے اور بدت سے اللہ ہماری حفاظت کروائے اللہ تعالیٰ اس جماعت کے کام میں سدھار پیدا کروائے غلطیوں کو معاف کروائے آمین واخردان الحمد للہ رب